سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لبن المرسلین علا مستقیم تنزیل العزید الرحیم لتنزل قوم ما اندر آباہم فهم غافلون صدق اللہ العظیم یاسین جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے تو یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے سٹائل ہے اس کے اندر واقع سے کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتیاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر جس طرح دل دھڑکتا ہو ایک اور ایک بار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو چھ گروپ ہیں مکی صورتوں کے ان میں سے پہلے دو گروپ جن میں سورہ انعام و آراف اور اس کے بعد چودہ صورت یون سے لے کر مومنون تک ان میں زیادہ زور جو ہے مکین صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بال رسالت پر ہے اس کے بعد جو دو, دو گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں پہلا وہ تھا جس میں کہ آٹھ صورتیں تھیں سورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی ہے۔ اس کے بعد مدنی صورت علی سورہ اعزاب آٹھ وہ صورتیں تھیں اور اس کے ساتھ ہی تیرہ صورتیں یہ ہیں کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں جن میں سے کہ اب ہم تیسری یاسید پر ہیں سورہ یاسین پر سبا اور سورہ فاتح آ چکی ہے اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد تیئیس سورتوں کی ہی بنتی ہے تیرہ اکیس انیس سورتوں میں سے آٹھ دس ادھر اور دس ادھر اور بالکل بیچ میں یہ سورج یاسین ہے آٹھ سورتیں سورج فرقان سے دیکھ سورہ سیدہ تک دو سورتیں سورج سبا اور سورہ فاتح دس ہو گئی اور اس کے بعد پھر دس سورتیں ہیں مکی آتھ. درمیان میں گویا کہ اس گروپ کی اور اس گروپ ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہے شر کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے اس حوالے سے اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصحف میں بھی اس کا مقاب جو ہے وہ قلب سے مشابے ہے اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے اور توحید کی جو یہ دو صورتیں ہیں دو گروپوں کی ان کے عین وسط میں اور یہ بالکل منفرد ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں یاسین ور الحکیم یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی یہ سورتہ اس سے پہلے جو آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی گمانیہ کہ حضور کے ناموں میں سے ہے اور یاسین کے بارے میں بھی کہ حضور کا نام ہے واللہ عالم پر قرآن الحکیم اور قسم ہے قرآن حکیم کی اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے گواہ ہے یہ قرآن حکیم حکمت برا قرآن کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے مقصب علیہ کیا ہے کس پر گواہ ہے ان کلبن المرسلیم یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں بھیجے ہوئے میں سے ہیں آپ رسولوں میں سے ہیں یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا مولتا یہ قرآن حکیم ہے اور وہاں میں آپ دیکھیں گے قاف قرآن المجید اس میں اب فواد و قرآن ذکر حامی ول المبین تو وہاں یہ سمجھیے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مخصم علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی وہ بیان نہیں ہوئی اسی کو انکل من المرسلین ہر جگہ محضوب مانا جائے گا اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ کا ذرائع ہے یاسین اور قرآن الحقیقن المرسلین یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں اللہ مستقیم اور سیدھے راہ پر ہیں سیدھے راستے پر تنزیل العزیز الرحیم اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کے جانب سے جو العزیز ہے زبردست اور الرحیم ہے رحیم رحم فرمانے والا لیکن ذرا قوم ماں ازرا آباؤ غافل تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا جن کے آباؤ و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا فہم غافلون پس وہ غافل ہیں بے خبر ہیں انہیں نہ نبوت کا پتہ ہے نہ رسالت کا پتہ ہے نہ کتابوں کا پتا ہے نہ شریعت کا پتہ ہے یہی مضمون تقریبا سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے فہم غا ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو ان کا غافل ہونا بالکل قریب قیاس ہے اس لیے کہ ان کے یہاں کوئی نبی آیا نہیں کوئی رسول آیا نہیں کوئی کتاب آئی نہیں لقد حق القول و علاق سرحم لیکن اب صورت حال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول و علاق سرحیم ان کی اکثریت اور عذاب الہی کے مستحق ہو چکی ہے اور اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا ہے جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفاع لگ گئی ہے تو قانون خدا بندی کی وہ دفاع جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے لکڑ حقل قرو ادا اکثر ہی وہ ایمان نہیں لائیں گے ان جالنا فی آناقیم ام ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توک ڈال دیے ہیں فہی عید اور وہ توک جو ہے ان کی تھوڑیوں تک ہیں فہم مکم جس کی وجہ سے ان کی گردنیں اولل رہی ہیں اونچی ہو گئی ہیں یعنی انسان سامنے دیکھے اسے کچھ نظر آئے گا لیکن ان کے توک ایسے ڈال دیے گئے ہیں ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہے تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا وہ جالنا میں بین ادیم صدر ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں ہائٹ کر دی ہیں وہ انخل فیو اور ان کے پیچھے بھی یہ مزدور اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں تو سمجھ لیجیے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں آیات آفاتی ان نفیقل سماوات و اختلاف لمنہار یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے ساری آیات یہ سامنے ہے اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں آیات تاریخی آیام اللہ کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے ار تذکیر بل اللہ سے اور یا سبق حاصل کرتا ہے ار تذکیر بے ایام اللہ سے جو پچھلی تاریخ ہے لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے جو ہے وہ دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ہیں ان کو نہیں دیکھ پا رہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے بجالنا میں نے ابھی ہم صدم امنخل پہ ہم تو ہم نے ان کو ڈھاپ دیا ہے بہ ہم لاف سلون ہم دیکھ نہیں سکتے بساؤن والا ہی مان کرتا ہوں ابل یہ سورت البقرہ کی عائد جو ہے وہ یوں کہ تو آ ہے اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے نبی خواب انہیں اندار فرمائے اور خارجہ فرمائے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ان دما تنظر تباہ ذکر آپ خبردار تو انہیں کو کر سکتے ذکر کی پیروی کریں ذکر کو سنیں اس پر توجہ کریں اس کا کریں وہ خشیر رحمان بل اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو خشیت ہو وہ بشر ہو بے مغفرت غلط قریب تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجیے مغفرت کی اور بہت بڑے ادر کی اننا نحن و نہیل موتا وہ نقت و ماکدم آس و آسارا ہوں یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو اننا نہن و نہیل موتا وہ نقتب اور ہم لکھ رہے ہیں ماقدم جو کچھ کے انہوں نے آگے بھیجا یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے جو اس کے اعمال لامے میں درج ہو رہے ہیں جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے رہا اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو ظاہر بات ہے اس, بعد اس کام کا تسلسل ہے تو اس کام کا عجم و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس, کی اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں یہاں لکھا جاتا رہے گا تو نقت وہ مقدم و آسارا ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے اعمال کے چاہے وہ امال بد ہیں یا نیک ہم لکھ رہے ہیں وہ کل نشائین سیدا فیم مبین اور ہم نے ہر چیز کا کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کی جی بستی والوں کی اس جاہل ان کے پاس رسول آئے اسلامسنجے ان کی طرف دو رسول اب اس کے بارے میں بہت سی آراہ ایک عام خیال یہ ہے کہ اصل میں یہ رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں اللہ کے رسول نہیں بلکہ کسی اللہ کے رسول کے رسول ہیں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو اپنے ہمارئین کو زیادہ خیال حضرت مسیح کے قوارئین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انتاکیا میں تبلیغ کی تھی اینٹیونک انتا جو شہر ہے جو کہ یہ سمجھیے کہ شام اور ترکی کے تقریبا سرحد پر ہے تو انتا میں جو معاملہ ہوا یہ باجرا ہوا یہ خیال ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں اس لیے کہ رسول رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے بازیث میں آئے ہیں حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلی اللہ حدیبیہ کے بعد تو وہاں کیونکہ آپ نے بیعت نہیں تھی مسلمانوں سے بیعت جو صحابہ طلب نے کی تھی بیعت رضوان تو مدینہ آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے میری جانب سے تم بیٹھ لے لو تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کیا وہ یہ کہ انا رسول و رسول اللہ ہے. میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس اسی طریقے سے حضرت صاحب نے ابھی وقاص کا جو کال تھا جو ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انداز کا گرسلم ہم بھیجے گئے ہیں اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہمیں تو یہ انکان تو موجود ہے لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول دو رسول بھی ہو سکتے جیسے کہ حضرت موسا کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے فقرما تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا فاضز نام تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے ایک تیسرا اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا فقال اللہ علقب السلوم انہوں نے کہا ان لوگوں سے اس بستی والوں سے کہ ہم تمہاری بھیجے گئے اللہ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان وما عظ الرحمان امن شعر الرحمان نے کوئی شہ نہیں اتاری ہے این تم اللہ تب جمور یہ جی تم سب جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ گھڑ لیا ہے کالو رب گنا یا علم انم اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے انہوں نے اپنے اس یقین کا اظہان کا پھر دوبارہ اظہار کیا وہ نہیں ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں ساتھ یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دے کالو ان تقرنا بےکر کا کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آ جائے کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے انطر نہ بےکم لم تنت اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو کم تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے بھلے یمسم نہ کم انزاب اور یا یہ کہ کوئی اور عزاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے کالو تائے و کا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے آئندر تم تم یہ بات کہہ رہے جب کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں تمہیں نصیحت کی گئی ہے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہیں ذرا ابھی دیکھو وفی الفسکم املات ہم تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں بلند قوم لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو وہ جامن اکثر مدینت ندر یاسام اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا اور بستی کے پرلے سرے سے کالا یا قوم طبی المرسلیم تو انہوں نے کہا اس شخص نے آ کر کہا میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو ان کی پیروی کرو ان کو مانو ان کی تصدیق کرو کہ طبیع ملک دیکھو انہوں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی تم سے کوئی اور کسی شے کا تقاضا نہیں کیا پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی ادر عجر یا اجرت کے تعلیم نہیں وہ بہت اور دیکھو ان کی سیرتیں دیکھو ان کا کردار دیکھو یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہے ان کی, ان کی شخصیتیں ان کی سیرتیں وہی فتح <فَتَرًا> اور اس شخص نے یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خدا واحد کی بندگی کروں تو کیا رکاوٹ ہے مالیا کیا سبب ہو سکتا ہے مجھے کہ میں نہ پوجوں اور نہ پرستش کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا بھائی لہ ترجاؤڑ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا آج تاکہ وہ بندو نہیں کیا میں اس کے سوا کچھ معبودوں کو مانوں کچھ گاڈ اینڈ گاڈسز کا اقرار کروں ان یوند رحمان بدل لات نے انی شفا کو چاہیے اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی دڑھ پہنچانے کا نقصان پہنچانے کا تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے ان میں وہ مجھے چھڑا سکیں گے اِن عز تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدائی میں شریک کر دوں اور ان کو بھی میں مان لوں تو میں تو اس وقت بہت ہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا یہ بات جب انہوں نے کہی اِن کو پس ماور دیکھو سن لو میں تو ایمان لایا تمہارے رب پر یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہے یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغام پرچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے تم مانو نہ مانو سن لو میں ایمان لایا رب فسما اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا رسول تو باہر سے آئے تھے ان پر تو ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے غصہ نہیں آیا اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیق کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے تین لکھوریل جن انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا اور جب قتل ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں تو چونکہ جو مقتول ہے اللہ کی راہ میں جس کو ہم شہید کہتے ہیں اس کے لیے انتظار نہیں ہے یوم حشر کا بلکہ وہ سیدھا جنت میں اسی بن جاتا ہے قلت کہہ لیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں کالا لومی یا جالنی اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مففرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا اعزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر وہ من المکر مجھے تو معزت لوگوں میں شامل کر دیا انداز نے تو نہ کہ اس کا تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویژلائز کیجیے جو بھی وہ شخص تھا اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے اس کے ماں باپ اگر تھے تو وہ جو ہے ان کو کشی تاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح ہلاک کر دیا گیا لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس, کے اس میں جو حائل ہے تو یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ تو پھر اب سوچتا کریں یہ کہ مجھے تو اللہ نے کیا اعداد و اقرام عطا کیا ہے اور کیا میری مففرت کی ہے قلعہ کھلی جننا قومی غفر علی ربی وقرائے اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے وما کلا منزلین اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی انکانت اللہ صحت واحد وہ تو بس صرف ایک چیخ تھی ایک چنگھاڑ تھی ایک بڑی آواز تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ایک دم بجھ جائے گا ختم ہو گئے یا حسرت اللہ حسرت ہے افسوس ہے بندوں کے حال پر با یاتی ہی من رسول اللہ کانو بہی استا نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استحصال ہی کرتے ہیں الگ جراؤ کم لا اہل من مقروم کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے اللہ مل جی وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے چلے گئے سب کے سب چلے گئے ختم ہو گئے ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں وہ کل لمبا جمیون ل دینا بہدرون لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معدوم ہو گئے اب لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں لیکن موجود تو ہیں عالمی مردک میں تو ہیں لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے معدوم نہیں ہو گئے لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے وہ سب ہمارے پاس بحدرون حاضر کر دیے جائیں گے پکڑے ہوئے آئیں گے وہ آیت اللح العغل اور ان کے لیے ایک نشانی ہے آیت ہے یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے آہی آہ یہ ہم ہمیں زندہ کر دیتے ہیں بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں وہ اخردہ بدرا اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں من ہو یا جس میں جس کو وہ کھاتے ہیں جو ان کے لیے لرا بنتا ہے وہ جالنا فیا جن دات اور ہم نے ان کے لیے بنا دیے باغات کھجور کے وہ آنا انگوروں کے وہ فنجرنا اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں یا کو منسواری ہی تاکہ وہ اس کے جو بیوے ہیں ان کو یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا یہ کھجور کس نے بنائی ہے یہ انگور کس نے بنا دی ہے کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں یہ آگے چل کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اگاتے ہیں نان المنشی ان یا کسی اور نے ان کو اگایا ہے کس کون پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون کون کرتا ہے کون تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائے ہوئے نہیں ہے افلاح یشکرو تو کیا یہ شکر نہیں کرتے سوبھاگ ندی خلق الزواج یا کلہ پاک ہے وہ کہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو جتنے بھی ہیں کلحا مما تب الب جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے وہ من خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے مرد اور عورت وہ مما لا یا اور اس طرح اور بہت سی مخلوقات جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے. وہ آیت الحمد اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات نسلقو کو منہ ال نہار یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آ گئی تھی روشن چادر ایک سیاہ چادر دیتی ہے سفید اوپر ہے ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر نسلقو کو منہ ال نہار ہم اسے دن کو کھینچ لیتے ہیں پیدا ہو مجھ بے موج تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے پھر اندھیرے میں رہ جاتے ہیں شم سے تریبی مستقر دل اور صورت چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اس کا ایک مستقر ہے وہ ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے ظال کا تقریر العزیز العلیب اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے العلیم ہے زمردست ہے اور علم والا ہے بر قمر عدل نہ اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی ہے منزلیں حتہ آد عقل ارجن الکدیم یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح جب آخر میں چاند رہ جائے گا ستائیسویں شب کو آپ دیکھیے گا صبح کے وقت تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی سی شاخ ہے ارجن القدید نہ شم سو یم بگی رہان تم نہ تو یہ امکان ہے سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قبر کو یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہے بولے لہر و کو نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے دن سے آگے بڑھ سکتی ہے وہ کل الفی فلکی یس اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وہ آیت اللہ ہم اللہ ضروری تہم فلفلکل اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی کا خیال ہے کہ اس میں اشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے وہ خلق نہ لہوں میں نسل ہی کبول اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں ان کے لیے بنا دی ہے جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں وہی نشہ نغرک اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں فلاں شریقہ لہوں تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آ سکے کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے بلاح میں اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے نہ یہ چھڑائے جائیں گے اللہ رحمت منا اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کر دیا جائے